الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہے جو مجھ پر روزے جمعہ درشری پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا سلحیب اللہ میٹھی اللہ میٹی اسلامی بھائیو مدنی چینل کے نادین پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر السنت کے جوابات تو سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ آج کے سلسلے میں بھی پیارے پیارے مدنی گلدستے ہیں اور ان مدنی گلدستوں کو دیکھ کر جو ہے تربیت کا سامان ہوتا ہے ساری باتیں آپ سنیں گے دیکھیں گے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا نا ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے سنی نہیں ہے تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے تو سننا ضروری ہے علم دین ہے اب یہ کہ سلسلہ تقریباً تیس منٹ کا ہمارا سلسلہ ہے تو اس کو آپ نے ابل تاخیر دیکھیں اور جو مدنی منہ ہیں وہ ادھر ادھر, ادھر کئی ہیں تو میں ان کو ایک سدا لگا ہوں مدنی منو مدنی منو آ جائیے آپ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر و سنت کے جوابات آپ کے دیک... ساتھ میں ایک سدا اور بھی لگا لیتا ہوں مدنی منو اور مدنی منو کے امی ابو بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, ان کے لیے بھی مدنی اور جو آئے ہیں وہ کہیں اور بھی اطلاع کر دیں ایک استبھ جو ہے مدنی چین کی اسکرین پر آ جائیں اور اس سلسلے کو دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے جو مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے میٹھے میٹھے اماداری اماد بھائی آج کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں بھائی دیکھے ہمارے مدنی جو ہمارے موضوع ہے اس میں امیر اور سمت کے مدنی گلدستے ان کے موضوع تربیت کے موضوع کے تعلق سے ہم ان کو جمع کرتے ہمارا ہر انداز اسلام نے جو دیا وہ بڑا میٹھا میٹھا انداز تو ہمارے بدری منع جو ہیں وہ لازی بات ہے کبھی مدرسے جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں کبھی کھا رہے کبھی پی رہے کبھی لڑ رہے ہیں جو چاہے کر رہے ہیں تو ان کو کیسا کام کرنا ہے کیسا نہیں کرنا اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارا بھی سلسلہ جاری ہے گھر میں چونکہ آنا جانا ہوتا ہے تو ہم آپ کو ایکٹ مدری گلدستہ آج گھر کا کے تعلق سے دکھائیں گے You سمجھے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر کی بیل آپ داخل ہو رہے ہیں تو بیل بجا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے بیل بچتی ہے تو آپ نے کیا پوچھنا ہے یعنی ایک گھر کے اندر انٹری کا ماحول کیا ہے آئیے آپ کو میں گھر کے دکھائے مختلف دروازے اور بیل لگی ہوتی ہے جب دروازہ یا بیگ बजाएं تو اندر سے کیا پوچھنا چاہیے اور جو آئے ہیں کیا کہنا چاہیے بابا جان برائے مہربانی ہمیں اس کے بارے میں کچھ آداب اور سنتے سکھا دیں بیل کس طرح بجانی چاہیے دروازہ کس طرح ٹھوکنا چاہیے بیل اس طرح نہیں کی اس میں دبا دیا اب وہ ایک دم شور مچرا اور گھر والے تو آتے آئیں گے پوچھنے کے لیے تو بیل بھی ہلکی ہلکی بجائے دروازہ بھی اس طرح نہ بجائے کہ جیسے وہ ہتھوڑے سے اب توڑنے لگے اس کو کہ سب میں اعتدال ہو درمیان انداز ہو جب بیل بجے یا دروازے پر دستک ہو تو اس وقت گھر والے جیسے کوئی اندر سے آئے تو آپ سلام کریں پہلے تو یہ بیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی دروازے پر سلام کیا جاتا تھا تو سلام کرے سامنے والا اگر جواب دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اجازت دی وہ دروازہ کھلے گا اگر جواب نہ دے تو تین مرتبہ سلام کرے تین بتا یا تو دس تک دے اور خوشی خوشی لوڑ جائے برا نہ منائے گھر والے کو کسی کو اندر کوئی کام ہوگا کو مجبوری ہوگی جس کے وجہ سے دروازہ کھلا نہ ہوا یہ نہیں کہ بڑا مغرور ہو گیا ہم کو دروازہ نہیں کھولا ضرور اس نے جھانک کر کو دیکھ لیا ہوگا کسی طرح ہم کو کھولنا نہیں چاہتا دروازہ بڑے لوگ ہو گئے پیسے پڑ گئے تو اس طرح کی کوئی بھی بدگمانیاں گنا بھری باتیں نہ چلا جائے اب اگر اندر والوں کو پوچھنا ہے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کون تو اب فورن دروازہ کھولا نہ جائے پوچھا جائے آج کل تو ویسے بھی احتیاط کے معاملات ہیں کہ چور لاکو بھی ہو سکتا ہے کون تو اندر میں باہر سے جواب دینے والا میں ہوں کھولو مدیرہ بلکہ اپنا نام بتائے تو اس طرح مطلب یہ کہ جب وہ دروازہ کھلنے لگے یا دستک دینے کے بعد بھی اب تو پوچھتے پچھتے اتنا نہیں ہے سنت کے مطابق انداز نہیں ہے لوگوں کا کم ہے تو دروازہ بڑ جب بھی بجائیں تو پھر فوراً سائڈ پہ آ جائے کرے سلویب صلی اللہ تعال محمد جی یہ آپ نے مدنی پھول سنا کہ جب کوئی باہر سے آ رہا ہے تو پہلے پوچھیں کون بات بچوں کی عادت ہوئی رہی دروازہ کھولنا بس دروازہ کھولے پوچھنا نہیں کون ہے پیارے مدنی ملو یہ ذہن نشین کر لیں جس نے فرمایا ہے یہ بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ پوچھے کون آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا بولے میں میں کون تو جو میں میں کر رہا ہے اس پہ دروازے نہیں کھولے بولے نام بتائیے جب آپ کو پورا پکا ہو جائے کہ یہ ہمارے ہی گھر کے افراد ہیں یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں تو بس اوقات جو ہے جو باہر والے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے ہی ہیں افراد لیکن جب وہ آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو پیارے مدرین منو پہلے آپ نام معلوم کریں آپ کا نام کیا ہے آپ کو تو اپنے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا نام معلوم ہے نا تو آپ جب دیکھ لیں کہ ہمارے چاچو ہیں ماموں ہیں کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے یا بسوں کا دروازہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں ابو کو بلا کے لے کر آیا تھا آپ دروازے پہ یہ کہہ کے چلے آئیں لیکن دروازہ کھول لینا معلوم نہیں کرنا دروازہ کھول لینا ہو سکتا ہے کہ وہ چور ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح آدمی نہ ہو اور آپ جا کے فوراً دروازہ کھولیں تو نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے نام پوچھیں اگر وہ نام نہیں بتا رہے ہیں تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا بسوں کا دسا ہوتا ہے کہ دن میں امی سو رہی ہیں دادی سو رہی ہیں یا پھر ابو سو رہے ہیں آپ گھر میں جو کھیل رہے ہیں اب یہ کہ گھر میں آپ کھیلتے کھیلتے دروازے پہ بیل بجی یا پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ نے اس وقت اور جو ہے احتیاط رکھنی ہے کہ دروازہ جو ہے فوراً نہیں کھولنا ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے ذہن میں بالکل یہ بات بٹھا لیں کہ پہلے میں نام پوچھوں گا پھر اس کے بعد جو ہے دروازہ کھولوں گا اچھا جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کا ایک اچھا انداز ہونا چاہیے بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ جھانک رہے ہوتے ہیں بعض جیریا ہوتی ہیں کوئی سراخ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جھانکے دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا اچھی بات کوئی ہے آپ کے گھر میں کوئی جھان کے آپ کو اچھا لگے گا اچھا نہیں لگے گا نا تو اسی طرح آپ دوسروں کے گھروں میں بھی نہیں جا کے اگر یہ آتا ہے تبھی سے پڑ گئی نا تو بس اکاؤنٹ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے گھر میں جھانک رہے ہیں تو اوپر سے ہو رہے ہیں کون ہے آپ پھر بول رہے ہیں نہیں نہیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا کچھ تو کر رہے تھے نا آپ گھر میں کس جھانک رہے تھے تو کسی کے گھر میں آپ نے نہیں جھانکنا ہے اگر آپ کی چھت اونچی ہے تو تب بھی جو ہے دوسروں کی چھتوں پر آپ نے نہیں جھانکنا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دوسرے اونچی ہے تو ساتھ ساتھ آم بھی اونچے ہونے چاہیے نیچے والے کام نہیں ہونے چاہیے اچھے کام ہونے چاہیے ہاں بھائی اگر آپ کا گھر اونچا ہے تو اچھی عادتیں ہونی اب جیسے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دروازہ بند کرنے جاتے ہیں جو بڑے مدری منع ہیں یا چھوٹے مدری منیاں ہیں جو بھی اگر آپ دروازہ بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے آپ نے دروازہ بند کرنا ہے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے دروازہ رات کو بند نہیں کریں گے تو شیطان آ جائے گا اور پتا ہے شیطان کیا کہتا ہے آج رات تو یہیں گزارنی ہے تو پھر وہ آپ کے گھر میں رہے گا گھر میں بے برکتی ہوگی بے بےسکنی ہوگی تو پھر اچھا نہیں آئے گا شیتان سے تمہاری دشمنی ہے اور دشمن کو گھر لایا جاتا ہے دشمن کو گھر نہیں لایا جاتا دشمن کو تو گھر بھی نہیں دکھایا جاتا تو اب یہ ہے کہ جب بھی آپ دروازہ بند کریں گے تو کیا پڑھ کر بند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولیں گے تو کیا پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی جی مال جی اب موضوع چونکہ چل رہا ہے گھر کا تو گھر کے اندر ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ گھر کے تعلق سے کیا کرنا ہے کیا پوچھنا ہے ہر کسی کو اندر نہیں دینا تو اب اگر دل یہ کہ آپ پہنچ ہی گئے تھے اپنے خالہ کے ہاں اپنے چچا کے ہاں آپ کے لیے گھر کا دروازہ کھلا یا آپ اپنے گھر ہی پہنچے تو آپ نے گھر میں جب داخل ہونا ہے تو کیا پڑنا ہے اور گھر سے جب باہر آنا ہے تو کیا پڑنا ہے آئیے آپ کو ایک مدانی گلدستہ دکھاتے ہیں انسان کے لیے گھر بھی ایک نیامت ہے مگر جب اس گھر سے باہر نکلے تو اس کی کیا دعا ہے کیا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے امیر ہے یہ بھی رشاط فرما دے اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب کس کو سلام کرے پہلے تو یہ کہ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ ذہن میں رکھے ایک دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ تبکل یعنی اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اللہ تعالی کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاء اللہ اجزا اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے سیدھے راستے پر رہیں گے آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ ازل کی مدد شامل حال رہے گی گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے انی کا خیر المولجی جی وہ خیر بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا اللہ ربنا توکلنا یعنی اے اللہ میں تو سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانتا ہوں اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب اجز وجل پر ہم نے بھروسہ کیا یہ دعائیں گھر سے نکلے تب بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے دکان سے نکلے جہاں کاروبار کرتے ہیں جو آپ کا دفتر ہے اس سے نکلے تب بھی یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں آنے جانے کی اب بفرن گھر میں داخل ہوئے اور یہ دعائیں پڑھی ہیں تو اس دعا پڑھنے کے بعد یعنی وہ پہلی دعا پڑھی ہو نہ پڑی ہو یہ لکھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے پھر بار رسالت میں سلام عرض کرے اس کے بعد صورت الاخلاص پڑھے انشاء اللہ جول روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہے تب بھی یہ عمل ضرور کر لیں کہ گھر والوں کو سلام کریں پھر بارگاہ ریسالت میں سلام عرض کریں اور اس کے بعد قلو اللہ شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء روزی میں برکت اور لو جھگڑوں سے بچت ہوگی اپنے گھر میں آتے جاتے محاری و محرمات مثلا باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے اگر ایسے مکان اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے السلام اللہ وباد یعنی ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر سلام فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے یا یعنی اس طرح کہے السلام علیہ کا ایو یعنی یا نبی آپ پر سلام کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے یہ حنفیوں کے بہت بڑے پیشوات ہیں شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ گھروں میں روح مبارک سلام کرے السلام علیکم پچھلے جتنے بزرگان تھے سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے الحمد اور ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر ہیں الحمد للہ الحبیب صلی اللہ, تعالیٰ صلی اللہ تعالی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں گھر میں اچھے انداز سے داخل ہونا ہے اور گھر سے جب باہر نکلیں تب بھی اچھے انداز سے جو ہے باہر کی جانب بھائی ہے اور دعا ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اب آپ دارالمدینہ سے آ رہے ہیں یا مدینہ سے آ رہے ہیں یا اسکول سے آ رہے ہیں یا کسی کام کاج سے آ رہے ہیں آپ کو آپ کی امی نے کہا کہ یہ چیز سودا وغیرہ لے کر اب آپ کے ہاتھ میں ہے اب آپ دروازہ جو جا رہے جا رہے ہیں یا بیل بجائے جا رہے ہیں یہ نے سامان وغیرہ پکڑا ہوا ہے تھک گئے اب آپ نے جو ہے وہ دروازہ جو ہے بجانا شروع کیا اب آنے میں ٹائم تو لگے گا ادھر بات بجایا جانا ہے بجایا جا رہا ہے زور زور سے بجائے جا رہا ہے گرمی لگ رہی ہے نا دھوپ لگ رہی ہے سردی ہے تو ٹھنڈی ہا چل رہی ہے نا بھوک بھی لگ رہی ہے پیاز بھی لگ رہی ہے جوس بھی پینا ہے کھانا بھی ہے کسٹرڈ بھی کھانا ہے اتنی دیر ہو گئی اتنی دور سے میں چل کر آ رہا ہوں اتنی دور سے دھوپ میں چل کر آ رہا ہوں ٹھنڈی کھا کر آ رہا ہوں گیٹ پہ کھڑا میں منزل پہنچ فوراً اب گیٹ پہ ایک سیکنڈ میں کیا میں کہوں گا ایک دروازہ ہے بڑا سا دروازہ ادھر سے ہاتھی گزر گیا اس دروازے سے جہاں سے ہاتھی گزر گیا تو وہاں سے بکری کا بچہ نہیں گزر سکتا گزر سکتا ہے تو پیاس ندر منو اتنی ساری آپ نے تکلیفیں برداشت کی چل کر آئے سودا لے کر آئے اتنا دیر تک چلتے رہے اتنا سودا سامان لے کر آتے رہے آتے आते रहे आते کتنی زیادہ آپ نے تکلیفیں برداشت کی اب جو ہے تھوڑا سا وقت اگر دیر ہو گیا یہ کہ کچھ کھانا رہا تھا آپ کے لیے رہا تھا امی پکا رہی تھی یا بہن پکا رہی تھی اب جو دروازے پر آیا اس نے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی اپنے ٹائمنگ کے مطابق کیا گیا آپ تو سمجھ رہے ہیں یوں کھڑے ہوئے تھے آپ بجائیں گے یوں کھل جائے گا یوں کوئی ہے بھائی اب وہ جیسے ہی آپ نے دروازہ بجایا وہ اوپر تھے نیچے آنے میں ٹائم لگے گا بس وہ سنائی نہیں دے رہا ہوتا کہ لائٹ گئی ہے بیل بجا نہیں چل رہی بیل واش روم میں بھی تو نماز بھی تو نماز پڑھ پھر کیا کریں گے پھر اس کے بعد دروازہ کھلے گا اب انداز جو ہوگا نا پیارے مدنی منو شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کب سے کڑا ہو محلے والا کو بھی سنا ہوں. سے اچھی بات کوئی منہ بنا لیں گے ناراض ہو جائیں گے اب نہیں جاؤں گا کام پر اور اگر ایسا ہو گیا مات بھائی ایک تو دیر سے دروازہ کھلا پھر امی نے کہا, کیا کیا سودا لے کر آؤ یہ لے کر آئے یہ لے کر امی... او ما تو بھول گئی بنانا پیدا اے اے اے اے اے اے نا اچھا اببو آئے بڑے صحیح ہے نا اب جیسے مثال کے طور پہ رات کو ابو آئے تو مدنی منوں کو سمجھا رہا ہوں آپ نا مدنی منہ ہی دیکھے ابو بنے گا نا نا مدنی منا کل کو تو ابو بنے گا اللہ نے چاہ تو وہ ایک الگ بات ہے ابو آئے ہیں مدنی منا لینے آیا ہے دروازہ کھولا اب کیا ہوتا ہے دیکھیں بھائی کیا ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے یہ لے کر آنا ہے آج آپ بسکٹ نہیں لائے تھے کل آپ نے لے کر آنا ہے اب ابو نے آنا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ دیر سے دروازہ کھلے گا اب دروازہ فوراً بھاگ دوڑ کر کھلے گا اور دروازہ کھلتے ابو سلام بھی نہیں ہوگا لائیے لائے لائے یا نہیں لائے یہ ویسے جو ہے نا طریقہ یہ یہ بھی بہت غلط ہے یہ غلط نہیں یہ بہت غلط ہے اس تو جس سے ہوتا ہے نا مثال آپ نے ایک بات بیان کی کہ ایک طرف وہ تھکار کر آ رہا تھا ٹھیک ہے اور امی ہو سکتا ہے نماز پڑھیوں فلا چیز ہو یہ ہو اچھا دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ابو آئے ہیں وہ تھکار کر اس طرح آئے تھے کہ موٹر سائیکل کا پنچر ہو گیا انہوں نے پنچر لگوایا وہ دھکا دے دے کے موٹرسائکل گئے پنچر لگا کر اب بھی پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا آگے گئے پیٹرول ختم پھر واپس پیچھے موٹر سائیکل لے کر آ رہے کیا ہو گیا بھائی پنچر صحیح ہے گا پنچر صحیح ہے پیٹرول ختم ہو گیا اب انہوں نے پیٹرول ڈلوایا اور ابو پہنچ گئے پہنچنے کے بعد آپ نے ٹھک کر کے فائرنگ شروع کر دی تو اب اس کا رزلٹ وہ نہیں آئے گا وہ چیز بھی نہیں ملنی اور ابا تو لازمی بات ہے اس وقت ایک تو ابو ابو ہیں وہ, وہ, وہ ابو ہیں یعنی بڑے بھی ہیں اور ابو بھی امی نہیں ہیں وہ وہ ابو ہیں تو وہ ابو ابو تھے اور آئے تھے اس اداس سے آئے تھے اور آپ نے ٹھک کر کے فائرنگ شروع کر دی تو پھر لازمی بات ہے اب وہاں سے بولا باری ہو یا جو بھی ہو وہ پھر آپ کو برداشت کرنی ہوگی یہ ایک اہم بات ہے جو بھی آئے امی آئے یا ابو آئے آپ آب کی چیز لائے یا نہیں لائے جو گھر سے باہر سے آ رہا ہے پہلے وہ آئے اس سے پوچھے وہ کھانا کھائے تھوڑا فریش ہو جائے دیکھیں ابو سے پوچھنا تو ہوگا ابو یہ آپ لائے یا نہیں لائے ابو مجھے یہ پینسل لے کر کل جانی ہے اسکول وہ تو آپ پوچھیں گے دیکھیں آپ پہلے آئے ابو کھانا کھا لیں تھوڑا سا فریش ہو جائے پوچھے पूछे اب پینسل لائے تھے یا نہیں اور خود دے دیں گے آپ انتظار تو کریں خود دیں گے تو آپ کو زیادہ نہیں, لائے؟ نہیں بھی لائے نا پینسل آہ, نہیں بھی لائے تو اب کیا ہوگا کہ ابو کہیں گے اوہ بیٹا میں بھول گیا میں ابھی جا کر لے کر آ جاتا ہوں کیونکہ فریش ہوگا نا ابو اب آپ نے فریش ہونے کا انتظار کریں گے تو آپ کا کام ہوگا یہ ہو جائے گا آپ آئے یہ ہوا یہ ہوا یہ نہیں نہیں لایا نہیں لا یہ ہو جائے اس طرح کیا بدتویز نہیں کر رہا تمہیں کیا پتہ میں کہاں سے آیا ہوں میری موٹر سائیکل پنچر ہے تو یہ بولنے کے یہ نقصان بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ آئے تھے امی آ رہی تھی اور میں ابو کو لے کر آ گیا تو یہ ہو گیا تو بارہ امی کی طرف دیا نا اچھا والا ہو یہ ضروری ہے جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اچھے انداز سے داخل ہوئی ہے اور جو مدنی منہ ہیں جیسی گھر میں آپ دیکھیں اپنے ابو کو دیکھیں امی کو کوئی بھی گیٹ پر آیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سلام کرنا ہے ان کو جو ہے آپ آئیے اور پانی پیش اور جو بھی آپ نے چائے وغیرہ ہے ان کو اچھے انداز سے پیش کیجئے اور پھر یہ ہے کہ ابو تو ابو ہوتے ہیں امی امی ہوتی ہیں تو یہ آپ کا خیال کریں گے آپ تو ان کا خیال کریں یہ کہیں نہیں جائیں گے جو بھی چیزیں بس بسوں کا چیز لے کر آ جاتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب عید کا سوٹ ہے آپ عید پر پہنیں گے یا گھر میں شادی ہے آپ اس وقت پہنیں گے بار بار اس کو نکال کے دیکھتے رہیں گے ہاں کب پہنوں گا میں یہ بس شادی ہوگی جب پہنیں گے آپ یار یہ کب پہنوں گا یہ تب तब... پھر بسوں کا چڑھ جاتے ہیں آج پہنوں گا آج کیوں پہنیں گے یار آج آج نہیں پہننا اس کو بس اگر چیزیں جو گھر والے لے کر آتے ہیں وہ چھپا دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتے ہیں پھر جس دن وہ تقریب ہوتی ہے اس دن وہ چیزیں نکال کے دی جاتی ہیں تو پیارے مدنی منو کسی بھی چیز کی ضد نہیں کریں اچھے بچے ہوں گے تو ہم مدنی منع کہیں گے اور اگر اچھے بچے نہیں ہوں گے پھر ہم بچے ہی کہیں گے تو بچے بنیں اچھے بنیں تاکہ ہم آپ کو مدنی منع کہیں آنے جانے والے جو کام ہے نا اس میں اگر وہ سمجھے کہ معاملات کو حل کرنا ہے نا دونوں طرف امی ابا مدنی منا مدنی منیا جب ایک پارٹی لڑ رہی ہے نا ایک پارٹی نے فائرنگ شروع کر دی ہے نا آپ اس وقت ریپلائی نہیں فائرنگ کیا ہے اب وہ فائرنگ ان کو سب کچھ پتا ہے یہ جس طرح کی فائرنگ کرتے ہیں یہ ساری اچھے انداز سے ہیں کہ جو جو فائرنگ کرتے ہیں یعنی جس وقت یہ جو مارکا یہ جنگ اور لڑائی اور یہ جھگڑا شروع ہو رہا ہوتا ہے یہ ون فائڈ ہو جائے اچھا دیکھیں والد ہے نا اس کو بالآخر بچوں کو سمجھانا ہے بچہ ہے اس کو بالآخر والدین سے وہ چیز لینی ہے ٹھیک اب ہے بچے نے مانگ لی ایک چیز یہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم تھوڑا سا خاموش آپ خاموش ہو نارمل ہو اپنا کام کریں یعنی مثال کے طور پر آپ دروازہ کھولنے آئے تھے آپ دروازہ کھول کر آ, واپس آپ چلے جائیں آپ باہر سے آئے تھے سامنے والے نے اس کا ریپلائی کیا آپ خاموشی سے اندر چلے جائیں سلام دعا کے علاوہ خاموشی سے چلے جائیں اپنے کام سے نارمل ہو جائیں اور پھر جب آپ سامنے والے کو نارمل دیکھیں تو مدنی مننے کو چاہیے ابو کو بولے ابو پینشل اب لا دیجیے آرام سے بول دیں hmm. اور مدنی مننے کے ابو کو بھی چاہیے وہ آرام سے بولے بیٹا میں اس طرح آ رہا تھا موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی میں یوں گیا آپ کو کیا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ابو آپ خیر خیریت سے آئے پھر آپ مجھ بات کرتے اب وہ آپ کی اس بات کو ابو بھی قبول کریں گے اور مدری منا بھی قبول کرے گا تو دونوں کو اس طرح لے چاہنا ہے اور ایک اور بات جیسے مثال یہ تو ہو گیا کہ آپ کا دروازہ کٹکھٹایا کہ آپ پوچھے کون تو اس کے ریپلائی میں کیا کہنا ہے جی ریپلائی کے اندر ہاں دروازہ کھولو آ گیا ہوں آج پتا نہیں چلتا آ گیا موٹر سائیکل کی آواز نہیں سنی جی میں آیا ہوا ہوں دروازہ کھولو اس کی جگہ پر آپ اپنا نام بتائیں گے کیا بات ہے تو نام بتانے کی بھی عادنی چاہیے نام بتائیں کنیات کے ساتھ نام ہو تو وہ بتائیں اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو یہ کہنا سنت نہیں. نہیں ہے تو ہم نے جو ہے نام بتانا ہے اور جو اتنے سارے مدنی پھول آپ کو ملے کچھ یاد رہ گئے ہوں گے کچھ آپ کے ذہن سے نکل رہے ہوں گے لیکن آپ اس کو اپنے پریکٹیکل میں لے کر آ جائیں گے تو پھر آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے ایک سو ایک مدنی پھول اگر سنت کا رشتہ لے نا اس کو دی. بھی پڑے اس میں یہ سارے مدری پھول تیری طور پر دیکھیں ایک بات بیان کی جاتی تو تھوڑی تفصیل سے ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے نے بیان سنا ہوا ہوتا ہے کچھ ٹپس لکھ لیتا ہے کچھ اہم مدری پھول تھوڑی تھوڑی سی چن چن جملے لکھ لیتا ہے تو وہ یاد رہتی ہے اب آپ نے پورا ایک سلسلہ دیکھا اس کے بعد آپ سمجھے آپ کا ہوم ورک ہے آپ 101 مدری پھول پڑھیں اور 101 مدری پھول رسالہ پڑھ کر یہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی اب عمل کرنے کے طرف آپ کا ذہن بنے گا تو کلاس ورک تو ہو ہی گیا ہے پھر ہوم ورک کی بھی باری ہے اس پورے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا گھر میں آنے جانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا آپ نے سنی گھر میں جب نکلیں گے تو اس وقت کی آپ نے دعا سنی اب گھر میں کسی کے جا رہے ہیں تو آپ نے چیزوں کا جائزہ نہیں لینا ہے ان سے اس قسم کی بات نہیں کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے آپ کے یہاں یہ نہیں ہے, یہ ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے با بچے جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ تمہارا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے سنت کے مطابق آئیے سنت کے مطابق جائیے ایک, ایک مدنی پھول یہ رسالہ جو امیر سنت کا اس کا مطالعہ کر دیجیے پڑھ کے سنائیے بڑے اور اس پر بھی عمل کیجئے خود بھی اور دوسرے مدنی منع جو ہیں آپ جو مدنی پھول آپ نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے اللہ سے وجل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درج آتا ہے فرمائے فیضان مدنی فیضان کے آخر میں کوئی مدنی نہیں دکھائیں گے جی اور سلسلے اخترام پر ہم آپ کو شاندار سا پیارا سا میٹھا سا سونا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ کیا ہے آئیے ملاحدہ کرتے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی حضرت سیدنا النا موسا کلیم اللہ علام نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا اے اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلاۃ السلام میری دیرینا خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگوں گرم فرمائیے مجھے جانوروں کی بول چال سکھا دیجئے حضرت سیدنا اللہ علیہ کریم اللہ علاء نبی جناب السلام وسلام نے اس کو سمجھایا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں مگر وہ مصر ہوا آپ نے اس کو ضد سے باز لینے کی تلقین فرمائی کی زد نہ کرو تمہارے لیے یہ مفید نہیں ہے لیکن وہ برابر اصرار کرتا رہا کہ یا کریم اللہ آپ میرا شوق پورا کر دیجئے مجھے مایوس مت کیجئے حضرت کلیم اللہ علیہ نبی کے اللہ علیہ صلاح نے اس کو مزید سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمتیں ہوتی ہیں انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا اس میں بہتریاں ہوتی ہیں اس نے ضد کرتے ہوئے کا کچھ بھی ہو جائے میرا شوق اب پورا کر دیجیے چنانچہ مساقلی سلطلام نے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی وہ بڑا خوش ہوا وہ گھر آ گیا اس نے کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا جب کھانے کا وقت آیا اور کھانے کے بعد خادمہ نے دسترخوان چاڑا تو ایک بوٹی اس سے جھڑی مرغ نے لپک کر اس کو نگل دیا کتا منہ دیکھتا رہ گیا اور اس نے فریاد کی ابھی مرغے تو, تو دانے چن کر بھی پیٹ بھر سکتا ہے بوٹی میری خوراک تھی تو کھا گیا تو مرغ نے جواب دیا غم نہ کر کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا یہ بھر کر اس کا گوشت کھانا جب مالک نے یہ بات سنی تو اس نے فورن بیل اونے پونے داموں بیچ دیا تاکہ یہ مرے تو گاہک کے گھر پہ مرے اور ایسا ہی ہوا بیل واقعی دوسرے روز خریدار کے گھر پہ جا کر مر گیا یہ بڑا خوش ہوا چلو میرے سب سے بلا گئی ادھر کتے نے مرغے سے فریاد کی کہ دیکھ توں نے کہا تھا بیل مرے گا اور مرے बेल की کی بوٹیاں کھانے کو مجھے मगर گی مگر میں تو بھکا ہی رہا ہوں. مرغ نے کہا کہ یہ ہمارے مالک کی غلط ہی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دیا اب کل اس کا گھوڑا مرنے منہ تجی بھر کے اس کا گوشت کھائی ہو تو مالک نے یہ بات بھی سن لی اور سمجھ گیا اسی روز اس نے گھوڑا بھی بیچ گھوڑا بھی دوسرے روز خریدنے والے کے گھر جا کر دم توڑ گیا مالک بڑا خوش کہ میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھ کر بڑا اپنا فائدہ کر لیا تیسرے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوا کیا کہ تم تو بڑا دھوکا دیتے ہو جھوٹ بولتے ہو اور مجھے مطلب بہلاوے دیتے ہو گھوڑا بھی تو اپنے پاس نہیں مرا گوشت مجھے کھانے کو نہیں ملا تو مرغے نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا واقعی گھوڑا مرا تو ہے لیکن مالک نے مطلب اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی اور بیچ دیا اور اس کے گھر گھوڑا مر گیا اس کی بھول یہ کہ اس کی بیل پر بلا ٹل رہی تھی تو بیل اس نے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا پھر بلا گھوڑے پر آئی تو گھوڑا بھی اس نے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا تو اب وہ بلا جو ہے خود ہمارے مالک کے سر پہ ہے اور کل ہمارا مالک مر جائے اگر یہ بیل نہ بیچتا گھوڑا نہ بیچتا تو یہ بچ جاتا اب یہ مر جائے گا تو دور نزدیک سے مہمان آئیں گے کھانا پکے گا تو بڑی ہڈیاں اور بوٹیاں کھانے کو ملیں گی مالک نے جب یہ سنا تو وہ تو گبرا گیا اس کی مارے دہشت کے گی بن گیا کہ واقعی یہ مرغا بات کی کرتا ہے اس نے کہا بیل مر جائے گا تو بیل مرا گھوڑا مر جائے گا تو گھوڑا مرا اب کل میری اس نے باری لگا دیے اور اب میرا کیا بنے گا چنانچہ حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبی صلاحت و اسلام کی بارگاہ میں روتا پیٹتا ہوا حادر ہوا ساری تاسطان سنائی اور عرض کیا کہ حضور بس کسی طرح بھی مجھے بچا لیے تو حضرت سیدنا موسیٰ اللہ موسا کلیم اللہ عالیہ نبی والسلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر ایک موت وارد ہونے والی تھی تو یہ پہلے پہل موت بیل پر آنی تھی لیکن تم نے بیل کو کھسکا دیا اب موت گھوڑے پر واقع ہونے والی تھی تم نے اس کو بھی سرکا دیا اب تم باقی رہ گئے ہو اور تمہارا بچنا ناممکن ہے جو بات تمہیں اب معلوم ہوئی ہے وہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی مگر تم بہت زد کر رہے تھے میں تمہیں زد سے باز رہنے کی تنقید کرتا رہا مگر تم نہ مانے اب مرنے گری یار آخر کار واقعی دوسرے دن اس مالک کا بھی انتقال ہو گیا میرے پیارے پیارے اور میٹھے مٹے سائیں بھائیوں اس مصنوعی کی سبق آموز حکایت میں ہمارے لیے بے شمار اور پھول ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اس کی طرف سے کوئی سی مصیبت بھی نازل ہو تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے ان میں چاہے مال پر آفت آئے چاہے جان پر آئے چاہے اولاد پر آئے اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی مال کے نقصان کی وجہ سے جان سے آفت چل جاتی ہے بندہ نہیں سمجھتا بندے کی جیب کٹ جائے تو وہ چیخ چیخ کر سر پر آسمان اٹھا لیتا ہے کہ میری جیب کٹ گئی میرے پیسے چور لے گیا ڈکے کی ہو گئی حالانکہ اس کو یہ ذہن برانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جو چھری میرے بدن پر چلنے والی تھی وہ جیب پر چل رہی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اس سے بڑی مصیبت سے بچ گئے <تصفح>